تو پھر تمہیں کیا ہوا فل فی منافیقی نہ فینی تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ارقاسا ہوں اور اللہ نے حالانکہ اللہ نے ان کو الٹا کر دیا الٹ دیا بیما کاسا ان کی کمائی کی وجہ سے یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے اتوری دونا انتہد من اب اللہ تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو راہ راست پر لے آؤ من اللہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا وہ میدلی اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے فلن تجید اللہ سبیرا تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائیں گے یعنی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 حق کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں ان پھر اگر وہ پھر جائیں تو فخم ان کو پکڑو وقت جہاں پر بھی تم انہیں پاؤ قتل کر دو ولا تفنہ ولیم ولا نصیرہ اور ان میں سے کسی کو کوئی دوست یا مددگار نہ بناؤ یعنی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 تو اس لیے ان کے لیے یہ معیار مقرر کیا گیا کہ یہ وہاں سے چونکہ رہتے ہوئے صحیح طور پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے اپنا علاقہ چھوڑ دیں قبائل سے نکل آئیں اور وہاں سے نکلیں اور مدینہ میں آ جائیں ہجرت کر لیں ہجرت کر کے مدینے میں پہنچائیں تمہیں ان کے ایمان کا پورا یقین ہو جائے تو اس صورت میں تم انہیں سچا سمجھو اور ہم درد بھی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 اور ان کے اس عمل نے کہ مسلمانوں کا جہاد میں سے ساتھ چھوڑ کے راستے سے واپس جانا یہ عمل ان کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کرنے والا ہے یسی رونا اللہ کو می ہاک اللہ دینا مگر وہ لوگ یسی جو ان لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میس ہے عہد و پیمان ہے واحدہ ہے او جاؤکم یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ حسرت صدوروہم کہ ان کے دل تنگ ہوں این یقاتلوکم او یقاتلو قومہم کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں وَلَوْ اللہ اللَّهُ لَسْخَلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کو تم پر مسلط کر دیتا فَلَقَاتَلُوْكُمْ تو وہ تم سے لڑتے فَإِنِ فا اِتَذَالُوْكُمْ تو اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں۔ دور رہیں <تصفح> <تصفح> الگ رہیں فلم <يُقاتلوكم> اور وہ تم سے نہ لڑیں وہ الکل سلامہ اور تمہاری طرف سلوح کا پیغام بھیجے <سَبِيلًا> تو اللہ نے تمہارے لیے <تصفح> <تصفح> ان پر کوئی راستہ زیادتی کا نہیں رکھا <تصفح> منافقین کے سلسلے میں جو حکم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 کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہر سیرت سدور تو ایسے لوگوں کو یہ دو قسم کے گروہ جو لڑائی بڑائی کے قریب جاتے ہی نہیں ان کو بھی قتل نہیں کرنا ان کو بھی کیئر نہیں کرنا دوسرے وہ لوگ جو تمہاری معاہد قوم کے پاس جا کے پلاہ لے لیتے ہیں امان لے لیتے ہیں بسورت دیگر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 تم انہیں کچھ نہ کہو وہی امن ہوں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی بچنا چاہتے ہیں تم سے بھی بچنا چاہتے ہیں کلا ردو ارل فتن تھی ارکی وہ جب بھی کسی فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں ار کی تو اس میں الٹا دیے جاتے ہیں علم یا تزلو تو اگر وہ تم سے کنارا کش نہ رہے تم سے الگ نہ رہیں وہ کم سالام اور تمہاری طرف سلح کا پیغام نہ بھیجیں ہوں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں یعنی تمہارے خلاف لڑنے سے باز نہ آئیں فو ہوں تو پھر ان کو پکڑو وہ قطول تم جہاں پر کو پاؤ قتل کر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 وہ جو پہلے اٹلی جرمنی فرانس کی جو لڑائیاں ہوئی تھی ہم نے ان سے سبق سیکھ لیا اب ہم ہاں بڑے پرسکون ہو گئے اب یہ منافق جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں فرمایا تین صورتیں ہیں تین چیزیں ان کا امن پسندی کا جو دعویٰ ہے وہ سچا ہونے کی ایک یہ کہ مسلمانوں سے سلاح کر لیں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 بندے نہیں بھیجتے لیکن فنڈ تو دیتے ہیں سپورٹ تو کرتے ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ مسلمانوں سے سلاح کر لیں دوسری یہ کہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہ ہوں اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں اور تیسرے یہ کہ اگر مجبور ہو کر انہیں شامل ہونا ہی پڑے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 کہ وہ مجبور کر کے لائے گئے ہیں انہیں ان کے خاندان والوں نے قریشیوں نے مجبور کیا اور مجبور کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں لے ہیں وہ دل سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آئے اس پر راضی نہیں تھے اگر یہ تینوں باتیں نہ پائی جائیں تینوں باتیں مسلمانوں سے صلاح نہ کریں کافروں کے لشکر میں شریک نہ ہوں اور اگر مجبوراً شریک ہو جائیں تو اپنے ہاتھ روکے رکھیں یہ تین باتیں اگر یہ تینوں باتیں موجود نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیتوں میں فطور ہے یہ حقیقت میں امن پسند صلح جو نہیں ہیں امر پسندی کی آڑ میں دھوکہ دے کر مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں لہذا ایسے منافقوں کا علاج کیا ہے فخر ان کو پکڑو وختم ہے جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو اولا جہل نالا علیہم سلطان مبینہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف ایک واضح دلیل بنا دی